الحم اللہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وال محمد باقی تمام سامعین خواہان نگرامی وادرہ سب کو شم وسلم اقبال سے کرتے ہیں اور ہمارا سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر دو سو چھپن ابلیک دو ہے اور ہمارا سلسلہ باہ جو ہے درس نماز نوروز کے بارے میں ہے تو نماز نوروز پڑھنے کا طریقہ لوگوں کو اس سے پہلے والے درس میں بتا دیا اور پھر نماز نوروز کے جو ہے چھاتوں سلام پھیلنے کے بعد دو ساز شکر بجا لاتی ہے اور اس نیت سے جو دو شائز یہ شکری قربتا اللہ اللہ میں دو شائز شکر اللہ کے کے لیے بجا لاتا ہوں لاتی ہوں اسد شکر میں ان شاید دونوں سجدہ شکن میں خلم طیبہ سجدے میں پڑھنے کا حکم ہے جس کا مختصر تجمہ توضیاء لوگوں کو ہو گیا اور پہلے سجدہ شکن سے سر اٹھا کر آیت القرسی خالدون تک پڑھا جاتا ہے تو آیت القرسی کا تجمہ میں نے نہ پھر دوبارہ لکھا کیونکہ اوراد اشرے وغیرہ میں پورا کر چکا تھا اور اس کے بعد یہاں پر گھماتے ہیں دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر ہاں دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر یہ جی سجدے شکر سے سر اٹھا کر ایک دعا ہے ہاں جی اس دعا کا جس دعا کے اختتام کے ساتھ یہ نماز ختم ہوتی ہے تو اس دعا کو کی توضیح جو کہ نماز نوروز کی دوسری سجدے شکر سے سر اٹھا کر اس نماز کے اختتام پر پڑی جانے والی دعا ہے اس دعا کی تھوڑی توضیح آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا تو نماز نوروز کے دوسرے سجدے شاید شکر سے سر اٹھا کر پڑھنے کی دعائی ہے اللهم بسم اللّہ صلی وصلحمن وحیم اللّہ صلی اللہ محمد وََ محمد نیلاسیامرزین وسلی علامہ محمد محمد الجمی امبیا کا و رسلی کا بفضل سلوات کا وبارق علم بفضل برکات کا وسلی علیہ الحم و اسادحم ہاں جی یہ اس دعا کا ایک حصہ ہے اس کے بعد سلمات ہیں اللّہ بارک علی محمد و عل محمد تو یہ دعا اس کے بعد یہ دعا کہ فی الحال انہیں عبارتوں کی توضیع دے دوں تو اللہ صلی علی محمد و آل محمد شیامََ اللہ معلوم کو بہت دفعہ تجمہ کیا زبان میں اللّہ یا اللہ کا مترادف ہے ہاں جی اللہ کو ندا دینے کے لیے جو آخری مقام پر یا اللہ کہہ کے بھی پکڑا سکتے ہیں اللّہ کہہ کر بھی پکڑا سکتے ہیں یا پھر ندا کو سے یا اللہ عمہ ہم طور پر نہیں پڑھتے یا یا اللہ پڑھتے یا اللہ پڑھتے دونوں کے معنی پروردگارہ اے اللہ کے معنی میں پروردار کے معنی میں صلی علی محمد علوم سلی جو فیر امر ہے صلی اللہ و سلی سے ہاں جی یعنی اے اللہ تو اپنی رحمتیں نازر فرما سلاد کے معنی رحمت ہے اس مسئلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں شفتیں لطف انعتیں اس کو سلاد سے تبر کیے جو اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر اللہ کے پیارے بندوں پر اللہ لطف و کرم فرماتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے ہم نے تو کیا جینا رسول اللہ کو ہم خود خالی ہیں تو اللہ ہی سے مانگنا ہے تو اے اللہ صلی علیہ الحمد عل آل محمد اے اللہ ہاں چونکہ ہم تو ہماری دار دعا کے شروع میں محمد علیہ محمد پر ہم بھی آپ پر درود و سلام ہے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے اس لیے اس دعا کے شروع میں بھی یہی سلسلہ ہے اسی ترتیب اور سے نظر ہے تو صلی اللہ یعنی اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما کن پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اولاد پاک پر ہاں ان کے آل پاک پر ہیں جی ان کے الفا اپنی رحمتیں نازل فرما جی اور ان کی یہ جو آل محمد ہے وہ کون ہیں وہ الاؤثیا المرضیین جی جو کہ اللہ تیری جانب سے تیرے نبی کی جانشین ہیں وسیع ہیں تو تنہیں ان کو اپنے نبی کا وسیع بنا دیا ہاں جی اور وہ بھی المرضیین پسندیدہ جن جن کی وسائیت پہ وسیع ہونے پہ پیارے نبی کے جانشین ہونے پہ تو بھی راضی ہے تیرے نبی بھی راضی ہے ہاں جی الاوسیا وسیع ان, جمع ہے. آن کے جمع ہیں ہاں کے بہت سے معنی لکھا ہے ٹسٹری نگران ولی سرپرست جانشین یہاں جانشین اور سرپرست کے معنیٰ زیادہ مناسب ہے یعنی اللہ تو اپنی رحمتین نازل فرما محمد صلی اللہ علام پر ان کی عال پر جو کہ جانشین ہیں جس کے جانشین ہیں ہاں جی اللہ کے اللہ کے نبی کے جانشین ہیں اور نبی کے جانشینی میں یقیناً پھر اللہ کے جان اللہ کے خلیفۂ ہستیاں اللہ کی طرف سے نو انسانی کے رہنمائی کے لیے محمد وسلم کے جانشین کی طور پر اللہ نے ان کو انتخاب فرمایا و وسیع تو یہاں جانشین اور سرپرس کے معنی زیادہ مناسب کیونکہ عال محمد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ کا جانشین ہیں ہاں جی اور امت کا سرپرس ہیں تو لہذا جو ہے محمد نیلاؤ سیاح یہاں جانشین اور سرپرس کے معنی رسول اللہ کا جانشین اور امت کا سرپراز دونوں معنی اسا کے اندر موجود ہے <تصفح> آپ کے حال پر جو کہ افسیا ہیں آپ کے جانشین اور امت کے سرپرس ہیں المرضین المرضی یوں جی؟ یعنی پسندیدہ پسندیدہ کے معنی میں پسندیدہ شخص المرضی ہاں جی مجھے مرضی کے معنیٰ پسندیدہ کے معنیٰ اس محفول کا سگا سی ہے جو کر سالم کا سگا تو مرضین پسندیدہ ہر سین المرضین پسندیدہ ہر سین تو اس کا معنیٰ پھر یہ بن جائے گا پرور دگارہ تجمہ محمد وال محمد علیہ السلام پر جو کہ تیرا پسندیدہ جانشین ہیں اور ہیں جو پسندیدہ جانشین ہیں تیرے پسندیدہ جو ہے اے اللہ, اللہ کا پسندیدہ ان اللہ کا پسندیدہ ہوگا تو نبی کا بھی پسندیدہ ہے تو اے اللہ جو ہے محمد عال محمد پر محمد پر بھی اور آل محمد پر ہاں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور آل محمد پر جو کہ الاؤس المردین جو کہ جانشین ہیں رسول اللہ کی اور مرزین پسندیدہ جانشین ہیں جو کہ تیرا پسندیدہ جانشین ہیں ان پر جو ہے اپنے رحمت نازر فرما یا دوسرا جے جی پروردگارہ محمد عالم محمد پر رحمت نازل حرما جو تیرے پسندیدہ اوسیہ ہیں جانشین ہیں جی اس جانشین ہونے کو اللہ اوسیہ یقین محمد کے جانشین ہیں ہاں اللہ کی طرف سے جو ہے ہوتے ہیں اللہ طرف سے نبی ہوتے ہیں امام ہوتے ہیں وسیع نبی کا ہوتا ہے ہاں جی نبی کے اپنے جانشین معین کرتے ہیں تو یہاں پر اوشی المردئین جو کہ بارہ اعیمِ اہدیت علیہ السلام عالمت ہوں جہاں وہی لو نے اور یہی ہستیاں جو محمد مصفح صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع ہیں آپ کے بعد آپ کے جانشین ہیں اور یہ اوپر ہستیاں جو پسندیدہ ہیں اللہ اور رسول کی نظر میں چونکہ یہ لوگ چنے گئے معصوم ہستیاں ہیں جب معصوم ہستیاں ہیں تو یقیناً پسندیدہ ان کی تمام خصلتیں پسندیدہ ہوں گے نورانی ہوں گے اس میں کوئی شخص شبہ نہیں تو محمد و علم اس پہلے پیراگراف میں پرور دی محمد و, و محمد پر تیرے رحمتِ نازل حرما جو کہ تیرے پسندیدہ جانشین ہیں اور تیرے نبی کے پسندیدہ جانشین ہیں اور امت کے پسندیدہ سرپرست ہیں حقیقی سرپرست رسول اللہ کے بعد آگے یہی دعا کا سلسلہ ہے وسلم علامہ محمد اور اے اللہ تو اپنی رحمت نازل فرما دوبارہ درود بھیج رہے ہیں ہاں جی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ انبیاء کا جمی سب کے سب تمام کے تمام پورے کے پورے ہاں اور تیرے تمام انبیاء پہ انبیاء نبی کی جمع ہیں ہاں جی وہ ہشتیاں وہی جو جو ہے اللہ کی طرف سے پیغام ہے وہی اللہ کے کی بندوں کی طرف جانے والے اللہ کے مقرب بندے ہیں ان پر وہی الہی نازل ہوتی ہے <تصفح> وہ اللہ کے نبی ہیں اللہ سے احکامات شریعت کو لے کے اللہ کی بندوں تب پہنچاتے ہیں دین لے کے اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں تو ان حصوں کو انبیاء کا جو ہے مقام و مرتبہ رتبا کا نبی کہا ہے اور رسول جو ہے رسول کا مرتبہ انبیاء کے مرتبے سے بالا ہے جس طرح علماء نے لکھا ہے رسول کے معنی ویسے بیچی ہوئے یہ بھی اللہ کی طرف سے تو رسول جو کہتے ہیں نبی سے افضل ہیں اور اس لیے امبیا انبیاء کی تعداد جو ہے ایک لاکھ ہزار ہیں ان میں سے تیرہ تین سو تیرہ رسول ہیں ہاں جی جو اللہ نے رسول کا لقب دے دیا ہے تو ان کے ذمہ جو ہے حکم الہی پہنچانے کے ساتھ ساتھ ہاں نافظ نافذ اور عملی کرانے کی بھی بھاری ذمہ ہے یعنی امت کی امامت کی بھی بھاری ذمہ داری ان کے اوپر زیر الفاظ میں تو امامت عملی ہوتی ہے ہاں یعنی امت کی امامت کی بھی ان کے بعد ذمہ داری ہوتی ہیں عملاً وہ اپنے قوم کو ہاتھ پکڑ کر وہی لائے کے مطابق ان کی زندگی گزارنے میں رہنمائی فرماتے ہیں صرف زبان سے بولنے کی تو نہیں عملن میں تو یہ رسولوں کا مقام ہے ان کی آزمائشات بھی بہت زیادہ ہے تو رسول جو ہے اس لیے رسولوں کی تعداد کم ہے تین سو ہاں جی اور ان میں سے جو اور بھی زیادہ افضل ہیں وہ پانچ الولاضم ہیں ان میں سے بھی سب سے افضل ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی ہاں جی اور جو یہ امبیا کے جو مراتب میں ہیں تو ان پر جو ہیں دعا کریں اللہ وسلی علی محمد اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنرحمت نازل فرما وہ جمی امبیائی کا و رسول اور تیرے تمام انبیاء اور رسول پر رسولوں پر جو ہے رحمت نازل فرما کون سے رحمت بھی افضل سلواتِ کا تیری بہترین سلوات بہترین رحمتیں تو ان پر نازل فرما اللہ تیرے بہترین رحمت ان پر نازر فرما وبارک الحم بھی افضل برکاتِ اللہ انہیں وبارک الحم افضل برکات کا اچھا افضل کا ہے سب سے بہتر عمدہ بہترین کا معنی کہ شلوات کے جھلات ان کی جمائیں اس کے معنی درود اور رحمت کے معنی میں رحمتیں بارک بارکا یو بارکو اس کے معنی جو ہیں یہ دعا کے لہکوں ہوا ہے تو تو برکت عطا فرما بارک, بارک لہو برکت دینا اور کے معنی بلند وہ بازمت ہونا یہ معنی وقع ہے تو پھر معنی یہ بن جائے گا کہ پروگار یہ پرور, پرور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسلوم پر اپنی بہترین رحمت نازل فرما اور ان پر اپنی بہترین برکت نازل فرما یعنی جی افضل برکات اور ان پر اپنی بہترین برکات نازل فرما وصلی علیہ الم و صالم ان پر اپنی بہترین برکت نازل فرما تو بہترین برکت نازل فرما کہ کیا مطلب یعنی انہیں بہت بلند و بازمت درجہ عطا فرما انبیاء کے بارے میں یہ دعا ہے یعنی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسولوں کو بہت بلند و بازمت درجہ عطا فرما کیونکہ تبارکہ کا میں نے لکھا ہے لغت میں بلند و بازمت ہونا ہاں بلند و بازمت ہونا جب ہم اللہ سے انبیاء کے بارے میں دعا ہوں اے اللہ تو انبیاء پر اپنی ہاں جی سب سے بہتر جو ہے برکت نازل فرما یعنی انہیں بہت بلند اور بعض درجہ عطا فرما یہ معنی زیادہ مناسب لگتا ہے مجھے اور ان تمام اور رسلوں کے ہاں جہاں اور روحوں اور جسموں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما آخر فرماتی وا وا اور اپنی رحمت نازل فرما اللہ ان تمام انبیاء الاسلام کے روحوں پر بھی ان کے نفوس مقدسہ پر بھی و اسادی اور ان کے آج میں مقدس سفر بھی جو ہے کہ اللہ تو اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نازل فرما تو اس طرح جو ہے اس دعا کے اندر اللہ کے پیارے نبی اور آپ کے آل اور پھر تمام انبیاء اللہ کے رسول ان سب پر آپ اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں درود اور سلام اور رحمت کے نزول کی دعا کر رہے ہیں اس مقدس دن ہم کو جیسے اکیس مارچ کے دن کو جو نماز پڑھی جاتی ہیں اس میں آپ سب سے پہلے تمام سلسلے انبیاء پر آدم سے لے کر خاتم تک پر ہاں جی جتنے ہیں رسول ہیں عدالاعظم امبیاں ہیں ان سب سے اپنی درود سلام کی ذریعہ سے اپنا رابطہ جوڑ رہے ہیں ان سب پر اللہ سے اپنی رحمتیں اور جو اپنی برکات اور بہترین برکات افضل برکات افضل سلوات بھیجنے کا اللہ کے درگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں محمد علی محمد پر اور تمام انبیاء رسولوں پر جو کہ اللہ کے سب سے چنے ہوئے اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں ہاں جی اور اس کے بعد پھر دوبارہ اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے ہاں جی دعا کرتے کہ اللہ انہیں بہت بلند اور بعض مت درجاتا فرما اور ان تمام انبیاء رسولوں کے روحوں اور جسموں پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہاں جی اور تو یہ مقدس دعا فرماتے اس کے بعد پھر دوبارہ محمد عل محمد پر درد بیشتی اللّہ بارق علام محمد وال محمد ہاں دوبارہ جو ہے اے اللہ کے پروندگار بارق علامہ محمد وال محمد اور آل محمد پر برکت ناز الفرما یعنی دوسرے الحاظ جس کا توجہ محمد عل محمد علیہ السلام کے مقام و منزلت کو بہت بلند و بازمت قرار دے اے اللہ محمد عل محمد کی مقام و منزلت کو بہت بلند اور باضمت قرار دے تو یہ جو ہے دعا کا حصہ جو ہے آج کے ہیں اتفاع بقیہ اس میں پرانیہ کے صحیح پر اتفاع کر لیتا ہوں جس میں انبیاء علیہ السلام پر اس دعا کے شروع میں دردالسلام ہیں ان کے ان کے حضور عدس میں محمد علی محمد کے حضور کے عادت میں انبیاء علیہ السلام کے حضور عدس میں ہاں بہترین سلوات اور بہترین برکات کے اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں آج کے عظیم جن کی مناظرت سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے مقرب بندوں پر اپنی بے نہ رحمت نازل فرمائے اور ان کی درجات کو بلند کرے ان کی عظمت کو بلند کرے ہاں جی اس دعا کے بعد پھر مزید آج کے دن کی فضلت بیان کر ہیں اور انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں